الحمد اللہ سینتیس نمبر پچھلی دفعہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مومنین کی اپنے گناگار بھائیوں کے لیے شفات جلال وال کا جہنم سے نکالنا لوگوں کو ملائکہ کی شفا یہ ذکر پڑھا اللہ کی رویت کا ذکر پڑھا جہنم پر جو جسر ڈال دیا جائے گا اس کا ذکر پڑھا آج ہم جہاں سے پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں کی تصویر ہمیں دکھائی اس دنیا میں تاکہ ہم پہلے سے اپنی نگاہیں اپنی آخرت پر ٹکالے اور یہ دنیا کا سفر اور امتحان ہمارے لیے آسان ہو جائے اس سے پہلے ایک آیت ہے یہ خاص ہے بعض مفاہیم کے اعتبار سے اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں بڑی بے سمجھی واقعہ ہوئی دور حاضر میں ہاضب اللہ سمیر عالم مین ردیم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْطَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَصَّعُونَهُمْ ما کم تم تد اللہ کالو بلو ان شاہدو آلہ انسین ان کانو کا فریم سمن ازلم بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے اللہ قازیبا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ایک تو جھوٹ اور پھر جھوٹ اللہ پر گھڑنا اسے اللہ کی طرف منسوخ کرنا یقیناً اس میں سب سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ پر ایمان لانے والا کہتے ہیں اور پھر وہ بات جو اللہ نے نازل نہیں کی اس کو اللہ کی بات کہتے ہیں اور تھوڑا سا مول لے کر اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں یب تو کتاب ابھی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور وہ بھی اس میں شامل ہے اس آیت میں جو وعید نقل ہو رہی ہے اوکزبھی آیاتی یا اللہ کی آیات کو جھٹلایا سب اصلی کافر اور سب ایمان لانے کے بعد نفاق اکبر میں چلے جانے والے کافر اور مرتد ہو جانے والے لوگ یہ سب کفار کا ذکر ہو رہا ہے نال ہوں نصیب ہوں منل ان سب کو ان کا لکھا ہوا حصہ پہنچ جائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اہل ایمان میں اس کے لیے بڑا حوصلہ ہے اللہ رب العزت جو تقدیر لکھ چکا وہ پوری ہو کر رہے گی اور اللہ فرماتا وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ سور علیہشتا روقا وہ ان کل ظال کا مطالح حیات دنیا بل آخر تو آئندہ اگر رب ذلجلال بل اپنی رحمت خاص کے پیش نظر اہل ایمان کو کمزور نہ جانتا یعنی اللہ تو جانتا ہے کہ وہ کمزور ہیں اور سب کے کافر ہو جانے کا اگر ڈر نہ ہوتا تو اللہ تعالی کفار کے گھروں کی سیڑھیاں ان کے گھروں کی بیٹھنے کی مصنوعے اور چھتیں اور دروازے سب چھتوں کا ذکر نہیں دروازے سب سونے کے اور چاندی کے بنا دیتا مگر رب الجلال والاکرام نے اس لیے ایسا نہیں کیا کہ اہل ایمان پر یہ آزمائش بھاری ہوتی بین کلو لالی کا لمبا مسا اور حیات دنیا و ربی کلیل مستفقی اور یہ سب کچھ بھی ہو جاتا تو یہ دنیا کی قلیل متاح ہوتی اور آخرت تو اللہ کے ہاں صرف متقیوں کے لیے تو اللہ نے تو ہمیں یہاں بھی بہت کچھ دے دیا اور یہاں کچھ بھی نہ دیتا اور ہم سب شہید ہی ہوتے چلے جاتے اور دنیا میں صرف چند دن کی زندگی میں ہم ہر وقت کفار کے مقابلے میں ستائے ہی جاتے تو یقیناً آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ نہ تھا کیونکہ اللہ تعلی فرماتے ہیں اپنے نبی کی زبان پر صلی اللہ علیہ و وسلم حدیث صحیح ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا اور اس کے اندر جو زیب و زینت اور جو مزے ہیں اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پار کی بھی ہوتی تو اللہ کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا تو فرما اولا کا ینال ہوں نصیب یہ جو اللہ کو جٹلانے والے اور اللہ پر جھوٹ بولنے والے ان کو بھی ان کا حصہ ملے گا تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے مکمل طور پر آخرت پر نظریں جمائے رکھنی چاہیے دنیا میں بھی تو اللہ نے چند ایک چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں بہت کچھ حلال کر دیا بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی یورید اللہ یورید بکمول اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے تنگیاں نہیں چاہتا کیونکہ ہم کمزور ہیں ایمان کا حق بہت بڑا ہے اور وہ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا کہ اس کے اعمال جنت کا بدل ہوں ذریعہ ہے بس جنت کا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا پھر حتا رسول ح کہ جب ہمارے رسل آ پہنچے گے یہاں رسل سے مراد فرشتے ہیں یا نہ وہ انہیں فوت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہونے والا جو آیا ہے وہ واپس جائے گا آج نہیں تو کل جائے گا بوڑھا ہونا سب کے حق میں اللہ نے نہیں لکھا کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی جوانی میں جاتا ہے کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے کالو فرشتے پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ کدھر ہیں وہ جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے مفسرین نے تدرون سے تعبودون مراد لیے اس میں تمام جو غیر اللہ کی عبادت کی گئی غیر اللہ کو پکارا گیا ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں جس نے بابا کی قبر پر قربانی کی بابا کی قبر پر چادر چڑھائی تیر بابا ہو یا علی حجوری کی قبر ہو اور بچی بچہ مانگا اپنے بچے کی صحت مانگی پھر دشمن پر فتح مانگی پھر اپنے رزق میں اضافہ مانگا تو یقیناً سب کو یہ معلوم ہے اور اعتراف ہے کفار تخت کو کہ کوئی ایک بھی نہ رزق میں اضافہ کر سکتا ہے نہ شفا دے سکتا ہے نہ بچہ بچی دے سکتا ہے نہ قسمت سوار سکتا ہے نہ کبھی بھی دشمن پر پتہ دے سکتا ہے یہ سب چیزیں صرف اللہ کے اختیار میں اگر یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے اس کا اقرار کرتا ہے خاص کر یہ کلمہ پڑھنے والا اقرار کرتا ہے کہ یہ اللہ کے اختیار میں پھر غیر اللہ سے جب مانگتا ہے تو کیوں نہیں غیر اللہ کے اندر یہ اختیار سمجھتا یقیناً سمجھتا ہے تو مانگتا ہے غیر اللہ کی تعظیم اس کے دل پر بیٹھی ہوئی ہے یا اس کی محبت میں اس کا دل اتنا بھر گیا ہے کہ یہ بس اسی کے سامنے جھک رہا ہے اور اس سے وہ سلوک کر رہا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ لائق نہیں یقیناً یہ مشرک ہے اور یہ شرک اکبر اور یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ تدعون من دون اللہ یہ من دون اللہ میں کل شرک بیان ہو گیا کیونکہ یہ تو تمام تقزیب کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے آیت میں غور کریں تفاسیر جا کر دیکھ لیں یہ تو سب کا ذکر ہو رہا ہے امن اعظلم ممنطرا عل اللہ اکاضیبہ او تزب ابھی اس میں سارے کفار آ گئے سب کفار غیر اللہ کی پکار تو نہیں لگاتے بعض کا کفر اس اعتبار سے ہے کہ وہ غیر اللہ کی پکار نہیں لگاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا چاہتے منکر حدیث بعض کا شرک ہے کہ وہ غیر اللہ کی پکار نہیں لگاتے مگر اپنے پیر فقیر کی شریعت پر چلتے اللہ کی شریعت پر نہیں چلتے اور بعض کا شرک یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی پکار نہیں لگاتے مگر اپنی مملکت اور ریاست کے لیے خود شریعت بناتے کئی قسم کے اشراف کف اور شرک کی کئی قسمیں مگر یہ اتنا بڑا شرک ہے ید من دون اللہ تب من دون اللہ کہ یہ شرک تمام اشراف کی ماں ہے جڑ ہے اس لیے تمام انبیاء علیہ و سلاط اس شرک کے رد پر مبوس ہوئے اور قرآن اس کے رد سے بھرا ہوا ہے کیونکہ جب اللہ کے علاوہ کسی کی تہذیب عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور کسی کی محبت اللہ کی محبت کی طرح ہو جاتی ولہ زینا آمن اشد حب بلّہ اہل ایمان تو شدید محبت اللہ سے کرتے مگر ومین الناس میت تک یو شب بلّہ لوگوں میں ایسے بھی ہے جو اللہ کے علاوہ ند بناتے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جائے محبت کرنا ایسی کہ جو محبت غیر مشروط ہو اس کے لیے شرط کوئی نہ ہو وہ صرف اللہ کا حق باقی جتنی محبتیں جائز ہیں بیوی سے محبت جائز ہے بچوں سے محبت جائز ہے دوست سے محبت جائز ہے اپنے ملک سے محبت جائز ہے کسی چیز سے محبت جائز ہے مگر مشروط ہے شرط کیا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے اس کی سرپرستی میں ہوگی جہاں اس کی محبت اور اس کے ساتھ محبت اللہ کی محبت سے ٹکرائے گی فوراً محبت دشمنی میں بدل جائے گی بالکل پھر کوئی محبت نہیں ہوگی طبی محبت کے اثرات باقی رہ جائے انسان کی کمزوری ہے شعوری طور پر کوئی محبت نہیں ہوگی بھائی سگا کیوں نہ ہو باپ کیوں نہ ہو پھر محبتیں ختم ہو جائے گی جو شدید محبت غیر مشروط کرتے ہیں کسی پیر فقیر سے بابا سے کسی اپنے دوست سے کسی وطن کے بت سے قومیت کے بت سے یا اور کوئی بت انہوں نے اپنی فکر کا بنا رہو کی کپڑا اور مکان وغیرہ وغیرہ بہرحال جب یہ محبت شرک ہے اور یہ تعظیم شرک ہے جو اللہ کی طرح تعظیم ہو کہ اس کے سامنے اس کا کوئی چارہ نہ چلے جو وہ کہے یہ اس کا انکار نہ کر سکے یہ تعظیم بھی جائز ہے استاد کی تعظیم جائز ہے والدین کی تعظیم جائز ہے بزرگان دین کی تعظیم جائز نہیں فرض ہے یقینا مگر وہ تعظیم مشروط ہے جہاں اللہ کی عظمت سے ٹکرائے گی اللہ کی تعظیم سے ٹکرائے گی تعظیم ختم ہو جائے پھر بالکل تعظیم نہیں پھر بالکل تعظیم نہیں بس شرک اکبر ہوگا کہ اللہ رب العزت سے بھی تعظیم کرنی ہے اللہ کی بھی اور ان کی بھی تعظیم کرنی ہے. دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں ایک علاق کی محبت اور ایک علاق کی تعزیب ہوگی وربِ باقی سب مشرکین ہیں اس واسطے یہ یاد رکھیے کہ غیر اللہ کی پکار کا شرک نہ پاکستان میں ختم ہوا ہے نہ دنیا میں ختم ہوا ہے نہ یہ کبھی ختم ہوگا اس کے ساتھ لڑائی ہماری جاری رہے گی جس دن یہ ختم ہوگا عیسا علیہ السلاط وسلام کے دور میں اور اسلامی اسلام ہوگا اللہ اہل ایمان کو موت دے دے گا پھر پیچھے شرک رہ جائے گا اور قیامت مت آ جائے گا یہ مار کا برپا ہے اور سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس شرک کے رد میں سب سے زیادہ بیدار ہیں الحمدللہ للہ الحمدللہ مسلمانوں میں اب یہ بیداری پیدا ہو گئی سب سے پہلے ابو عمر عراقی اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے آمین, آمین اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے عراق میں انہوں نے غیر اللہ کو پکاری جانے والی قبریں جو مرکز بنی ہوئی تھی غیر اللہ کی پکار کا غیر اللہ کی نظر و نیاز کا انہیں گرایا الحمدللہ اور توحید کا جھنڈا بلند کیا اور اس کے بعد صومالیہ میں یہ نیک کام کیا گیا اب الحمدللہ ہمیں سواد سے یہ مبارک خبریں آئیں اللہ ان لوگوں کی حفاظت کرے آمین اور اللہ انہیں کامیاب کرے ان, کی ان کا میرے گمان میں سب سے زیادہ بڑا عمل اللہ قبول کے لئے وہ یہی ہے کہ ان سے شرک کی وجہ سے وہ لوگ دشمن ہو گئے جو شرک کرنے والے ہیں اور وہ ایک جتھا پاکستان میں بن گئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو پکڑ لو ان کو جلا دو یہ خان کے کہ دشمن ہیں بس یہ انشاءاللہ ان کی سب سے بڑی نیکی ہے اللہ تعالی شعور کے ساتھ انہیں اس پر ثابت کرنی ادا فرمائے فرمائے حتہ ازا جا اتم رسول نہ ہمارے فرشتے آن پہنچتے ہیں یا تو ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے کالو فرشتے کہتے ہیں آئی نما کم تم تملہ کدھر گئے بابے کدھر گئے تیر فقیر کدھر گیا امریکہ کدھر گئے تمہارے یار دوست جن کی بنیاد پر تم نے اللہ رب العزت کے معاملے میں غفلت اختیار کی اللہ پر جھوٹ باندھا تھا آج یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے کیا یہ اپنے آپ کو ہدایت پر نہیں کہتے اہل ایمان اور شریعت سے لڑنے کے باوجود اہل ایمان اور اہل اسلام کو قتل کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مارے جائیں تو شہید ہو گئے یہ اللہ پر بہتان نہیں اللہ پر جھوٹ نہیں شہید کا لفظ استعمال کرنا کسی کا حق نہیں حتٰ کہ دو صحابی نہ ہو اور جس کے بارے میں جنت کی خبر نہ آئی ہو قطعا یہ نہیں کہنا چاہیے یقین کے ساتھ کہ یہ شہید ہے کہو کہ ہمارے گمان میں یہ شہید ہے بس اس کی اجازت کیے جائے کہ اس کو جو امام زامن پہنے ہوئے ہو صرف اسلام کو اپنا دین کہے اپنی معیشت سوشلزم کو کہے اور جمہوریت کو اپنی سیاست کہے عوام کو طاقت کا سچمہ کرے وہ بھی شہید اس کے بھی جنازے پڑھ رہے تھے اور وہ بھی شہید جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ اصل میں دو فرقے ہیں اسلام میں ایک اہل سنت ہے اور ایک شیعہ ہے اور اہل سنت کون ہے وہی وہ ہے جو ہم ہیں یعنی مشائق وہ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں جو وحدین الوجود کے قائل ہیں جو بزرگوں کی روحوں سے فیض لیتے ہیں اور اس کا بھی جنازہ پڑھا گیا اور اسمبلی میں اس کے لیے بھی مخفرت کی دعا کی گئی کالو جواب دیں گے اس وقت اس وقت تو انہیں چلتی چالاتیاں ان کی اور ان کے گروہ بھی ختم ہے آج تو اکیلے اکیلے ہیں ساری قوتیں ظاہر ہو چکی آج بالکل بے بات ہیں اب جواب دیتے کالو بلو انا گم ہو گئے سارے جن کو اللہ کے سوا پکارتے تھے جن کی مدد کی بنیاد پر اسلام سے لڑتے تھے اور اسلام اسے کہتے تھے جسے جس کا ہمیں علم تھا کہ اسلام نہیں ہے ہم جھوٹ بولتے تھے اللہ پر گلو انا گم ہو گیا سب کچھ اب کچھ بھی پاس نہیں ہے وہ شاہدو آلہ ان اور اپنی جانوں پر خود شہادت دیں گے ان نہ کام کہ ہم کفار تھے حقیقت یہ ہے کہ ہم کفار فارک ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے یہ دستخط کر کے اکثریت کے ساتھ کہ اے مولوی صاحب تم شریعت چلا لو نظام عدل چلا لو اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ نہ شریعت چلا رہے ہیں پاکستان میں نہ عدل کا نظام موجود ہے جب وہ ایک جگہ پر نظام دے رہے ہیں لڑائی کے بعد بڑی مصیبت کے بعد بڑا نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے مجبور یہ دستخط کیے اور یقیناً یہ معاہدہ اس لیے کیا کہ ان کے نیچے سے تختہ کھینچیں گے اور مذاق اڑوائیں گے اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو شریعت مانگنے والے ہیں یہ بھی مخلص اگر ہیں بھی تو اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ شریعت نافذ کرنے کے قابل نہیں اور ہم تو پہلے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت سے فارغ ہو چکے ہماری ریاست میں تو وہ قائد نہیں ہے ہمارے ہاں تو شریعت کے بجائے اپنی بنی ہوئی شریعت جو اسمبلی میں اکثریت بناتی ہے وہ چل رہی ہے اس وقت انہوں نے صاف اعتراف کیا کہ تم شریعت چلا لو گویا کہ ان کے پاس شریعت نہیں جبکہ قرآن اور سنت میں کسی کو رخصت نہیں یہ شریعت تو اوباما کے لیے ہے یہ شریعت تو مشرف کے لیے ہے چینیوں جاپانیوں کے لیے کل انسانیت کے لیے محمد رحمت اللہ عال ہے سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے اس شریعت کے ساتھ تو یہ کس منہ سے انہوں نے گواہی دی اپنے اوپر اپنے کفر پر یہ شاہی دلہ ان خوشی منم کانو کا یہ آج انہوں نے پاکستان کی اسمبلی میں گواہی دی کہ ہم تو کفار ہیں ہم محمد کا کلیمہ ضرور پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسے صرف مسجد کا امام مانتے ہیں ہم ریاست کا امام اسے نہیں مانتے ہیں اگر تمہیں مولوی صاحب زیادہ ہی پریشانی ہے تو تم اسے ریاست کا امام مان کے دیکھ لو چلاؤ محمد کا نظام لایا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے کفر پر اعتراف ہے انہوں نے مذاق ان کا اڑایا اللہ تحری اللہ کے ہاں مذاق ان کا ہو گیا کیونکہ انہوں نے اعتراف کر لیا دنیا پر بیٹھے ہوئے اپنے تمام دانشوروں اور اسلامی ممبروں کے ساتھ پوری اسمبلی کی بھاری اکثریت نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے ہاں شریعت بھی نہیں ہے اور عدل بھی نہیں کیا شریعت سواد کے لیے نازل ہوئی صرف ساری دنیا کے लिए نہیں نا غرض تھی بس یہ خطرناک معاملہ ہے اور آئیے ایک اور آج پڑھیے یہ آئٹ ہے سورا روز میں اللہ تعالی صورت العراف میں بھی تمام امتوں کے حال بیان کی روح سے لے کر علیہ سلاط و موسیٰ علیہ السلاط و سلام تک تفصیل حالات بیان ہوئے ہر نبی کی دعوت بیان ہوئی اور اس کو رد کرنا بیان ہوا اور بعد میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ آج سناتا ہے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے تمام بستیوں کی ہلاکت کے بعد سورہ سوراود میں یہ بارہواں پارہ ہے اور گیارہویں سورت ہے قرآن کی یہ آیت نمبر ہے ایک سو ایک بلکہ ننانوے آیت جو ہے نا سو نمبر اور ایک سو ایک دونوں پڑھیں گے ننانوے کے بعد ذالک بستیوں کی ہلاکت کے بعد امبیا رسل کو جھٹلا دینے کی وجہ سے بستیاں ہلاک ہو گئی غال امبا قرآن یہ ہیں بستیوں کی خبریں نہ خوش اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا وہ بھی امی آپ پر ہم یہ بیان کرتے اور بیان ہو چکی من قائم قا و حسین بعض بستیاں آج بھی قائم ہیں اور ان کے نشانات تاریخ کی خبر دے رہے ہیں اور بعد حسید وہ کٹ چکی دنیا سے ناپید ہو چکی اللہ کے عذاب آئے ان کے نشان مٹ گئے وہاں ظلم ہم نے کسی بستی پر ظلم نہیں کیا بلاکن ظلم خوشحم انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو کہ ہم نے رہنما بھیجے ہدایت بھیجی انبیاء علیہ السلاط وسلام رسول آئے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی لے کر ان کے پاس اور ان کو یقین دلایا کہ تمہاری اولادوں میں اضافہ ہو جائے گا مال میں اضافہ ہو جائے گا اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاؤ گے آسمان سے بھی اللہ تعالی برکتیں برسائے گا ولاکین غلم انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُمْ اب جرم بیان ہوتا ہے جرم کیا تھا سب بستیوں کا فما آغنت انہم عالی ان کے علاح مابودا نے باطلا وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جو اللہ کے مقابلے میں انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیتے تھے وہ طریقہ معیشت میں ہو معاش میں ہو وہ طریقہ نظام تعلیم میں ہو نظام ثقافت میں ہو وہ نظام تہذیب میں ہو وہ سیاست میں ہو وہ خلا اور جنگ میں ہو وہ طریقہ تازی رات میں سزائیں دینے کے معاملے میں ہو وہ طریقہ نماز میں ہو روزے میں ہو حاج میں ہو زکات میں ہو یہ سب طریقے عبادت جیسے شعائب کو کہا علیہ السلاط اسلام اسی سورہ مبارک آ میں اصلاو کا تقبر کا اندرو کا مایا کہ اے شعیب تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا کے طریقے کو چھوڑ دیں وہ ان نف عالفی ام والنا مانشا اور جس طرح ہم چاہیں اپنے مالوں میں تصرف نہ کریں یہ مال ہم نے کمائے ہیں پاکستان ہم نے حاصل کیا لاکھوں قربانیاں دے کر اب ایک مولوی صاحب اٹھیں داڑھی والے اور پگڑی والے ان کے پاس دین کا علم ہو اور وہ ہمارے حاکم ہو جائیں کیونکہ ہمیشہ اسلام کے اندر جو مسلمان خلیفہ اور سلطان ہوتا ہے اس کے اوپر علماء کی حکمیت ہوتی ہے کیونکہ اولاما کے سینے میں اللہ کی وہی کا دور ہے یعنی اس کا علم محفوظ ہے اور وہ ایک حاکم کو راہ دکھائیں گے کہ حکومت کس طرح کی جائے تو وہ کہ قربانیاں ہم نے دی الیکشن ہم نے لڑے چنے ہوئے نمائندے ہم ہیں اور تمہارے اسلام اور وحی کے سامنے ہم بے بس ہو جائیں یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ان روکا فی اب والین ماں اور ہم اپنے مالوں میں جو کرنا چاہیں وہ چھوڑ دیں بس اللہ جس طرح کہے کرے ہمارے مالوں میں بھی اللہ کی مرضی چلے اور ہماری حکومت میں بھی اللہ کی مرضی چلے ہمارے پلے میں کیا رہا متکبرین ہیں یہ بڑے لوگ ہیں ان کے پاس جاگیرے ہیں ہمیشہ سے یہ حکومت کرتے چلے آ رہے انسانوں کی گردنوں پر سوار ہیں انسانوں کو حیوان بنایا ہوا ہے پما اغنت ان ہم ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے علا اللہ جن کو اللہ کے شواف پکارتے تھے من شیخ سی چھوٹی اور بڑی چیز کو اب کہتے ذرہ بھی کام نہ آئے کب لما جا رب جب تیرے رب کا حکم آن پہنچا جب عذاب آ گیا جب موت آ گئی دنیا میں جس کی موت آ گئی کد کامت قیامت ہو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی اس میں فرشتے دیکھ لیے یا تو ریشمی لباس والے جو پیار سے رو نکالتے یا جو فرشتے بڑا خورد لباس لے کر آتے اور بار بار کر اس کی روح کو نکالتے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور پہلو میں کرے آمین وما غیر تقبیر اور یہ جو غیر اللہ کی پوجا اس نے کی تھی اس نے سوائے بربادی کے کسی بات میں اس کے لیے اضافہ نہ کیا وہ کزالی کا اخذ ربی کا اذا یہ ہوتی ہے تیرے پکڑ تیرے رب کی جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے مجھے تو ولہ یہ ڈر ہے کہ پاکستان نے اپنی پکڑ کے یہ دروازہ کھول دیا اس نے اس اللہ کی ہوا میں لٹکی زمین پر بیٹھ کر ان کی اسمبلی کی اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے بڑی ڈٹھائی اور بے حیائی اور بے شرمی اور نمک حرامی کے ساتھ کہ محمد ریاست میں ہمارے قائد نہیں ہے وہ صرف مسجد کے قائد ہیں صلی اللہ علیہ وائی وسلم یہ اپنے ساتھ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے انہیں چاہیے قوم یونس کی طرح میدانوں میں نکلے اور اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے تمام قبروں پر کبے توڑ دیں بہشتی دروازے مٹا دیں تمام وہ لوگ جو علماء کے نام سے پاکستان کے ٹی وی اور نشر و اشاعت کے ذرائع پر ابھر کر اسلام اسے کہتے ہیں جو شرک و کفر ہے ان کو فوراً بند کریں اور ان کے منہ جو ہے وہ بالکل سی یہاں تک کہ وہ توبہ کرے یا ان کا کام تمام کر دیں اور حرام کمائے ہوئے مال گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کریں اور شریعت کی حکمرانی کا فوراً اعتراف کرے تب یہ عذاب سے بچ سکتے ورنہ عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں یہ مہنگائی یہ خون یہ فساد یہ ساری کی ساری بربادی سب اسی لیے تو ہے زہر الفساد بردی وال بہ دماغ کا سب آتا دن یہ سب لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ شرک ہی تو ہے پسیر ارض زمین میں سیر کرو یعنی تاریخ کا مطالعہ کرو در پھر دیکھو کئی پکانا من قبل پہلوں کا انجام کیا ہوا کانا اکثر ہوں مشرقین اکثر مشرک تھے اسی لیے تو بستیاں تباہ ہوئی اس بستی پر بھی تباہی منڈلا رہی ہے اس بستی پر بھی اللہ کا کہر برفنے کا سخت ڈر ہے یہ اس کی رحمت خاص ہے جو وہ محلت دیے جا رہا ہے ازا اخذ قرآ جب تیرے رب نے بستیوں کو پکڑا وہی ضالما جب وہ ظلم کر رہی تھی شرک کر رہی تھی ان, ان شدید تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت دردناک ہے اور بہت ہی شدید ہے ان کا لح بے شک اس میں نشانی ہے لمن خواب عزاب الآخرہ جو آخرت کے عذاب سے درج ہے ضالک یوم مجمو یہ وہ دن ہے جس اگلے پچھلے سارے جمع کر دے گا لہس لوگ اس دن جمع کیے جائیں گے وزال کے یوم مشہور اور یہ وہ دن ہے جس دن گواہ ہوں گے ہر ایک کے اعمال پر اس آیا مبارکہ کے بیان کے بعد بس سادہ مفہوم پڑھتے ہوئے گزر جاتے دس پندرہ منٹ میں اور اس کے بعد ان شاء اللہ ختم کرتے کہ قیامت کا نقشہ ہمیں دکھایا گیا آج تو جو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے کالد قلوفی ام امن کد خلط من کب لکھ منل کہ داخل ہو جاؤ ان سارے گروہوں میں ان امتوں اور جماعتوں میں جنات اور انس ان میں سے انسانوں میں سے جو آپ کے اندر داخل ہوئی ہے چلے جاؤ تم بھی کُلا داخلت امت ان جب بھی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی لانا تختہا دوسری داخل ہونے والی جماعت پر لانتے بھیجے گی جو آج ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ماتھے چومتے کی کفر میں مدد کرتے الفر ملت الواحدہ عزت دارہ جمیہ جب پھر جہانب میں سارے ہی اکٹھے ہو جائیں گے کالت او خراحم جو پیچھے آنے والے ہیں وہ پہلوں کو کہیں گے یعنی بڑے جنہوں نے جہنم کے راستے پر لوگوں کو چلایا جو قیامت کے دن یہ کہیں گے استام جب تم ہمیں حکم کرتے تھے دن اور رات انفرب اللہ کے ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اب جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ جو متبعین ہے پیچھے چلنے والے احمد کتنا زیادہ لوگ کفر میں ان کے پیچھے میڈیا سے متاثر ہو کر چلنے والے یہ کہیں گے رب نا ہا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا تھا مزاح اللہ انہیں آج دگنا عذاب دے آج کا کال اللہ کہے گا دونوں کے لیے دگنا کیونکہ عقل تو میں نے تمہیں بھی دی تم نے اپنے رحمان کو کیوں نہ پہچانا کون سی چیز تھی جو اللہ کو پہچان میں مانع ہوئی کیا کوئی بھی اختیار اللہ نے ان کو دیا ہے کیا امریکہ بہت بڑا ہو گیا ہے؟ تو امریکہ اپنی ہوا خود پیدا کرتا ہے امریکہ والے خود اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں اور امریکہ والے اپنی مرضی سے بیمار ہوتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں کیا امریکہ والے لوگوں کو کے ذمہ دار ہیں امریکہ والے اپنی مرضی سے عورتوں اور مردوں کا فیصلہ کرتے کتنی عورتیں پیدا ہوں گی کتنے مرد پیدا ہوں گے کچھ بھی تو ان کے اختیار میں نہیں ہے اپنا جسم بھی ان کے اختیار میں نہیں کیا وہ بیمار نہیں ہوتے کیا وہ مرتے نہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہر ایک کے لیے تم میں سے دگنا عذاب ہے ولا کل تمہیں پتہ نہیں ہے تم جانتے نہیں کہ عذاب کی مقدار کیا ہے وکالت اولا ہوں اب یہ پہلے والے کہیں گے کہ دوسروں کو جو پیچھے لگے ان کے ماقان کو کوئی فضیلت نہیں ملی تمہیں تم سمجھتے کہ تم ہمارے پیچھے لگے ہوئے اور تم اللہ کو یہ کہہ کہ کے بچ جاؤ گے کہ ہم، ہمارا قصور کیا ہے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تمہیں آج اللہ نے کوئی فضیلت نہیں دی تم بھی جہنم میں گئے ہماری طرح فضوق العذاب بما ما کن اب چکھو عذاب اپنی کرتوتوں کا یہ آپس میں ان کی گفتگو ہے ان لذینہ کزبو بھی آیا وسط بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھکلایا اب تکبر کیا ان سے تکبر یہ ہے کہ سمجھ آ جانے کے بعد بھی اپنا اسٹیٹس اور اپنی حیثیت اللہ کی آیات کو نہ ماننے دے اس واسطے کے کہ کہے آدمی یہ کہے کہ میں بولوں کے نیچے لگ جاؤں یہ تو نہیں ہو سکتا میں تو بڑا سیٹ ہوں بہت بڑی برادری کا آدمی ہوں دنیا میری بات مانتی ہے تو میں کیسے ایک عالم کے ہاتھ میں بے بس ہو جاؤں کیونکہ آدمی بے بخش ہوتا ہے وہی کے سامنے کوئی بس کسی کا نہیں چلتا بالکل بے بس ہے لا تو لہم ابواب واب ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اس میں حدیث صحیح بھی آتی ہے کہ جب اس کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جائے, جائے گا تو مومن کی روح کو تو ہر آسمان پر پکارا جائے گا اچھے اچھے ناموں کے ساتھ یہاں مولوی صاحبان اپنے ناموں کے ساتھ بڑے القاب لگاتے وہ حد خطیب اسلام کوئی لکھتا ہے جناب الخطیب کوئی کچھ کوئی کچھ یہ بے وقوف لوگ ہیں اے کاش کہ اس دن ہمیں خطیب اسلام کہہ کر پکارا جائے میں بھی یہ لالچ رکھتا ہوں کہ اس دن کبھی کوئی کہے نا مزہ تو پھر ہے کہ اللہ کے ہاں اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے اللہ کے ہاں کسی کو کوئی مجاہد اسلام کہے فرشتے ہر جگہ اچھے ناموں سے اسے پکارا جائے گا اور اس کی روح بڑی عزت کے ساتھ اوپر جائے گی اور اللہ اسے نیک ارواح کے ساتھ رکھ لے گا اور کافر کی روح کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجے گا بھٹکنے کے لیے اور پھر اس کو اس کے بدن میں ڈال کر جب سوال جواب ہوگا پھر عذاب ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے ولاد خلون الجن اور یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حد یلی جل جملو فی تمبل خیات یہاں تک کہ جیسے اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہیں ہو سکتا ناکے میں یہ بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے جس جنت میں کبھی وہ کزا کا مجرموں کو ہم یہی بدلہ دیا کرتے ہیں لہم من جہنم <مِحَاد> ان کا بچھونا بھی جہنم ہوگا وہ منفو غواش۔ اور ان کا اور اوڑھنا بھی جہنم ہوگا جیسے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی ضلع اور نیچے بھی زلل زلل من نار آگ تہ بتہ آگ ہوگی اللہ پاک محفوظ رکھے آپ لہم من جہنما محادم کا نجی ظالمین ظالموں کو ہم یہی جزا دیا کرتے و اللہ دینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے و الصالحات اور انہوں نے نیک آمال کیے یہ اصل میں آیات فوراً اہل ایمان کے لیے آ گئی کہ اہل ایمان کے دل سہل گئے جب حقیقت ہے کہ ہمارا ایمان ایک ترقی پر ہوتا ہے تو یہ آیات رلا دیتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ عربی قرآ جو ہمارے گمان میں ایمان والے ہیں اور عمل والے ہیں جب وہ جہنم کی آیات پڑھتے ہیں تو ٹھٹ کا ٹھٹ رو رہا ہوتا ہے اور بالکل ایسے آواز آتی کہ جیسے سب کام رہے اس وقت وہ جاندن سے اتنا ڈر جاتے کہ اللہ اب فوراً ہماری پشک اور ہماری خوشخبری کے لیے یہ آئس نازل فرما ہے آ مانو وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے وہ لحا اور نیک امال کی امال کے بغیر جنت نہیں ہے لال متلف اللہ وہ اتنا دل تنگ نہ کرے جہنم سن کر کہ بالکل شیطان انہیں اللہ سے مایوس کر دے وہ یہ یقین رکھے کہ ہم کسی بھی جان کو اس کی وہ سب سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہم اتنا نہیں آزمائیں گے کہ توڑ کر رکھ دیں ہم اتنی آزمائش لیں گے جس قدر آزمائش برداشت کر سکے ہم, ہم ان کے سینوں میں جو کچھ بھی کینا ہے ایک دوسرے کے بارے میں وہ نکال لیں گے تجری منتی انہار وہ ایسے اونچے باغوں میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی قال اور وہ کہیں گے الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی اس جنت کی طرف اور اس بہترین زندگی کی طرف کین ہدان اللہ ہم کبھی بھی ہدایت یاب نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت پر گامزن نہ کرتا اور ثابت قدم نہ رکھتا وہ اب بھی تقبر سے کوسوں دور ہیں تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا آدمی جنت میں نہیں جائے گا اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے آمین لقد لق رسول البتہ ہمارے پاس آئے تھے اللہ کے رسول سچائی لے کر ونود اور انہیں منادی کی جائے گی آواز لگائی جائے گی انتل کمل جنت پوری ما کن تمتا کہ یہ جنت ہے اس کا تمہیں وارث بنایا جاتا ہے تمہارے ان محدود تھوڑے سے اعمال کے بدلے جو دنیا میں تم نے کر لی کتنا مہربان ہے اللہ کتنا رحیم و کریم ہے وارث بنا دیا کہ جاؤ تمہاری وراثت ہو گئی ونا دا اصحابل جنتی اصحاب, اصحاب النور اب جنتی آگ والوں کو پکاریں گے آواز لگائیں گے ان قد وجدنا ما واد نا رب نا ہق کا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا اور اللہ کا وعدہ دیکھ لیا بہ حل تم ما واد ربو تم تم نے بھی جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ دیکھ لیا کہ حق اور سچ ہے کالو نام جہنمی جواب دیں گے ہاں بہ از نام ایک آواز لگانے والا ان دونوں کے درمیان سے آواز لگائے گا اللہ کا فرشتہ ہوگا یا اللہ کا مقرر کردہ جو بھی ہوگا اللہ ظالمین اللہ کی لانت ہو ظالموں پر لانت سے مراد ہے رحمت سے دور کیا جانا رحمت سے دور کیے جائیں ظالم اللہ زین یسون سبیر اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے ایک تو خود نہ چلتے تھے اللہ کا راستہ دوسرا روکتے تھے اللہ, تھے اللہ کے راستے سے اللہ کے راستے سے کیسے روکتے وہاں عی بجا اس میں پیر تلاش کرتے جیسے آج کا میڈیا کیا سبق دے رہا ہے آج کا میڈیا یہ سبق دے رہا ہے کہ شریعت مانگنے والے جو ہیں یہ تو بچارے زیادہ سے زیادہ نیک اور صالحین ہیں مگر ان کو ہندو اپنے تمام کے تمام عزائب پورے کرانے کے لیے اپنے اشاروں پر نچا رہا ہے یا موساد مچا رہا ہے یا امریکہ انہیں اپنے اشاروں پر رہا ہے اور ہم ہیں ہم نے تو پہلے ہی اعتراف کر لیا ہے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد مانتے ہی نہیں عمل کے اعتبار پہ ریاست میں لہذا اب اسلام کبھی آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اسلام مانگنے والوں میں عقل نہیں ہے اور ہم اسلام سے ویسے فارغ ہو چکے گویا کہ اللہ کی راہ میں تیر تلاش کرتے کہ کوئی گروہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جو خالص ہو جبکہ محمد رسول اللہ نے خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیشہ ایک گروہ حق اور سچ پر دنیا کے اندر کتاب کرتا رہے گا لڑتا رہے گا اللہ کے راستے میں اور کبھی بھی دشمن نہ اس کا کچھ دیوار سکے گا نہ دشمن اور ساتھ چھوڑنے والا اس کا کوئی نقصان کر سکے گا یہ متواتر احادیث سب تقریباً کثرت ہے ترک کے ساتھ شاید یہ متواتر ہے متواتر کا مجھے یقین نہیں ہے بہرحال یہ لوگ بھیا بگون ہاں ایک تو خود اللہ کے راستے میں نہ چلے پھر حسد کی وجہ سے چاہ کوئی بھی نہ چلے تاکہ جہنم میں ہمارے ساتھ ہی نہیں سارے شیطان کی طرح شیطان کے پکے چہلے ہوئے اور یہ اصل میں آخرت کے ساتھ قاصر ہیں انہیں آخرت کا کوئی یقین نہیں غر کا اقرار کیوں نہ کریں کرے هِجاب جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک ہجاب ہوگا ایک آڑ ہوگی ایک پردہ ہوگا وہ الرافالآراف کا نام بھی الراف اسی لیے اور آراف ایک مقام ہے اس پر مرد بیٹھے ہوں گے اگر کہ عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی جب مردوں کا ذکر آئے اور عورتوں کا نہ ہو تو عورتیں ہمیشہ ساتھ ہیں کیونکہ عورتوں کا ذکر متعدد جگہ پر نہیں ہے مگر اللہ تعالی نے بعض جگہ پر ان کا سراہت سے ذکر کر کے جنتیوں اور مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اللہ تعالی نے جزا اور سزا میں مشترک معاملہ بیان کیا ان المسلمین والمسلمات ول مسلمات ول اسی طرح سے المنافقون والمنافقات جگہ جگہ ان کا ذکر ہے تو یہاں صرف رجال کا ذکر ہے اور آراف پر مرد ہوں گے یا کلبی سیما ہو یہ درمیان میں بیٹھے جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہیں جنتیوں کو بھی پہچانتے بنا دسابل جن اب یہ اصحاب الآراف درمیان میں بیٹھے ہوئے آڑ کے اندر یہ جنتیوں کو آواز لگاتے ان سلام الکم جنتیوں تم پر سلام کیوں ہو اللہ کی لم یدم ید ماو یہ ابھی داخل تو نہیں ہوئے سخت تمام بیٹھے ہوئے لالت لگی ہوئی ہے دل پھڑک رہا ہے یہ جنت کو دیکھ دیکھ کر للچا رہے ہیں وائزا سوری فت اب سار تل جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی جہنم کی طرف اللہ پھیرنے والا پھیرے گا کالو تو یہ پکار اٹھیں گے ربنا اے رب ہمارے لا تجا ملک اللہ ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ جمع کر دینا جہنم میں نہ ڈال دینا و نادا بل اب یہ آراف والے پکار لگائیں گے رجا نہیں یہ ان مردوں کو جن کو یہ پہچان لیں گے ان کے ماتھوں سے جہنمیوں کو جو ان کے اپنے لوگ تھے نا ہر کوئی اپنوں کو پہچان لے گا اپنے زمانے کے لوگوں کو جو بڑی کرش کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں ہم روشن خیال اسلام پر ہیں اور اپنے اپنے زمانوں میں تباہیت جتنے بھی تھے اللہ کے سوا عبادت کیے جانے والے یہ ان کو اچھی طرح سے پہچان لیں گے جہنم ان کے چہرے بگاڑ چکی ہوگی بہون کالی ہن کالی ہن کا کہا یہ حال ہے کہ ان کا نچلا اونٹ جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہوگا اور اوپر والا ماتھے سے بھی اوپر چڑھ گیا ہوگا مگر پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے گی یا اس وقت پہچان کے قابل بنا دے گا اللہ تو اہل جہنم کو پہچاننے کے بعد یہ آراف والے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں اب یہ اللہ کی رحمت کے منتظر جنت کے لالچی آراف اور بیٹھے ہوئے دل پھڑک رہے ہیں ان کے کہ کب ان کا مالک اپنی رحمت کی بارش ان پر کرتا ہے اب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور جہن... جہنمیوں سے ہم کلام ہوتے ہیں یار پونا ماہوں ماتھوں سے پہچان لیں گے کالو ماں اگنا جم کم بماکن تم تس تک جہنم والوں اور کوئی کام نہ آیا تمہارا جمع کیا ہوا مال اور لاؤ لشکر اور تمہاری ساری مشینریاں اور تمہارے سارے جو ہے گرو بماکن تم تس تک جو تم تکبر کیا کرتے تھے کدھر گیا لا اللہ نہیں کرے گا یہ تو دہشت گرد ہے یہ تو فلاں ہے یہ تو فلانے جن پر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا وکالو مالنا لانا من کننا کہتے کیا ہو گیا ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ لوگ جنہیں ہم شریر شریر سمجھتے تھے دنیا میں شرارتی کہتے تھے انہم یا تو ہم نے واقعی ان کا ٹھٹا اڑایا بلا وجہ یا آج آنکھیں پتھرا گئی ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا یہ ہے جہنمیوں کا آپس کا جھگڑا اس دن کا اللہ تبارک و بال کہ یہ بندے جو آراف پر بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پر تم کسبے اٹھایا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا جب یہ کہیں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا ادل الجنہ آرام پالو جنت میں داخل ہو جاؤ لاخولہ جاؤ آج نہ کوئی خوف تم پر نہ کسی بات سے غم زدہ ہو جاؤ ناد صحاب, النار صحاب اب بد نصیبوں کی باری آئی اب آگ والے جنتیوں کو پکار لگاتے ہیں جنتی دکھائے گئے انامل ما کو پانی ہمیں تھوڑا سا دے دو ہم پر کوئی تھوڑا پانی کا احسان کرو اور رضا کا کم یا اللہ نے اتنا رزق دیا تھوڑا ہمیں ہی دے دو کالو انہرما القافرین جواب دیں گے کہ اللہ نے ہر رزق اور پانی کی ایک بوند بھی تمہارے اوپر حرام کر دیے کافر دی وہ کافر جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا بغیر رسم ال اور دنیا کی زندگانی کی چکا چوک نے اور اس کی رانائیوں نے اور اس کی خوشگواریوں نے اور اس کی تمام محبتوں نے اور آراموں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا پھل یومن ساہوم اور یہ آخرت کو بھول گئے پھل یومن ساہوم آج ہم انہیں بھلا دیں گے کما نسول کو جس دن یہ اس دن کی ملاقات کو بھلا چکے تھے وہ کانو بھی آیات نا اور یہ جو ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے جتنا کتاب ان فصل ناخ اور ہم تو ان کے پاس کتاب لے آئے جو کھول کر بیان کرتی ہے اللہ علم علم کی بات انہیں بتاتی ہے ہدََ و رہما یہ کتاب قرآن رہنمائی ہے ہدایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ جس میں مغفرت ہی مغفرت ہے اس راستے میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین